گن today پسند ہے مجھے نا پسند میں کہ اس نے مکہ مکرمہ میں یہ مناجات کا شرف حاصل ہوا اور مکہ جب لکھا تو یوں ہی زبان پر آ گیا کہ نظریں کعبہ شریف کی طرف تھیں تو بے اختیار زبان سے نکلا <تصفح> <تصفح> <تصفح>